اللہ دھوکا دیتے ہیں اللہ تعالی کو یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بلزینہ امنوں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں وما یقنا اور کسی کو دغا نہیں دیتے اللہ انفسہم سوائے اپنی جانوں کو وما شعور اور شعور نہیں رکھتے سوچتے نہیں ایک اور نئی چیز آپ سے ارض کریں خد آ اسے کہتے دھوکہ دینا کہاں بھائی مارکر ہے ہم یہ زلف یار میں کنگاؤں نا آج دیکھیے ایمان کی دو قسمیں میں بتائی تھی نا ایمان مولی اور ایمان منجی ٹھیک ہے تحریر ایسی ہے نہ کہنا کہ پاؤں سے لکھتا ہے تمہارے سامنے ہاتھوں سے ہی لکھا ٹھیک ہے ایمان منجی جو ایمان نجات دے اور ایمان مولی وہ ایمان جو اعلی درجے کا کام دمان ٹھیک ہے دیکھیے خدا کسے کہتے ہیں اور اب محاورہ بولتے ہیں خدا ببو خدا اور ضب وب گوہ کو کہتے ہیں گوہ سمجھتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اور اس کی گرفت بڑی زبردست ہوتی اس کو پرانے زمانے میں آپ کو تو نہیں پتا ہوگا ڈاک جو ہوتے تھے نا پلے پہ اس کو پھینکتے تھے اسے کیا کہتے ہیں آپ جو بھی کہتے ہو جانتے بہرحال جو بھی آپ کہتے ہو خدا ببو گو گو کو کیا ہوا اپنے بل میں گس گئی خدا اس معنی میں اصل میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ دیتی ہے دھوکا اس کے گھر کو کیا کہتے ہیں بل تو اصل میں چڑیا کے گھر کو گھونسلا کہتے ہیں نا اور مرغی کے گھر کو ڈربا کہتے ہیں اور انسانوں کے گھر کو انسان کہتے مکان کہتے ہیں اور سانپ کے گھر کو بمبی کہتے ہیں یہی نا اس کے گھر کو پتا نہیں کیا کہتے ہو گھوڑے کے گھر کو سبل کہتے ہیں اور گدے کے گھر کو سبیلا ہاں <تص> ہاں یہ اردو ہی ہے بھائی انسان کے بچے کو کیا کہتے ہیں بچہ اور چڑیا کے بچے کو مرغی کے بچے کو کیا کہتے ہیں چوزا چلو ٹھیک ہے اور, اور کوئی جانور اس کے بچے کو کیا کہیں گے گائے کے بچے کو کیا کہتے ہیں بچڑا اور الو کے بچے کو اردو زبان میں اردو کے بچے کو کیا کہتے ہیں یہ پڑھنا اچھا خیر صاحب خدا ببو گو اپنے بل میں گھس گئی یہ بچھو جو ہے نا اس کے متعلق عرب بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ القربو بچھو جو ہے ببا بد بباب اللہ بواب ببواب یہ جو بچھو ہے یہ اس گوہ کے گھر پہ نگران ہوتا ہے اللہ جانے یہ حقیقت ہے یا کیا کیونکہ یہ شکاریات کا معاملہ ہے ہمیں تو اس کا پتہ نہیں لیکن لغت میں یہ آتا ہے کہ بچھو جو ہے یہ اس کے گھر میں بل میں گھس کے بیٹھ جاتا ہے اور شکاری جب ہاتھ ڈالتا ہے اس کو کو پکڑنے کے لیے تو وہ اسے کاٹ لیتا ہے تو یہ ہوتا ہے دھوکا بنیادی طور پر ٹھیک ہے تو خدا کا مطلب ہوا دھوکا دینا یہ یوخادون جو پڑھ رہے ہیں اس ایک لفظ کی تشریح ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ خدا یوں بنا کہ بچھو کیا کرتا ہے دھوکا دیتا ہے شکاری اس سے دھوکا کھا جاتا ہے اسی لیے جب محاورہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی آدمی کیا ہے اخباؤ من بب یہ آدمی گو سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے جانوروں سے جو تشبیہات بنائی جاتی ہیں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اخبا منت بب فلا آدمی جو ہے وہ اس گو سے زیادہ دھوکا دینے والا ایسا دھوکے باز ہے اچھا تری کن خا دی ایسا راستہ جو ٹیڑھا میڑا جس میں دھوکہ ہو جائے آدمی کو یہ ایک ہی لفظ خدا کا لیکن دیکھا آپ نے کیسے وہ بدل اور ہر جگہ دھوکے کا مفہوم اس میں ہے کہ طریق راستہ ایسا ہے جس میں دھوکہ ہو جائے اور کہتے ہیں خدا ا ریپ خد ریپ ایسی بات ہوئی ایسا خوف ہوا کہ اس کا تھوک منہ کا خشک ہو گیا پریشانی کوئی خوف تاری ہونا تو منہ میں خشک ہو جاتا ہے منہ اندر سے تھوک خشک ہو گیا اس میں بھی ایک طرح کا دھوکہ ہی ہوتا ہے اور اخدائ الخدان اقدام آپ نے کسی آدمی کو غصے میں دیکھا ہو تو گردن کی یہ دونوں رگیں پھول جاتی ہیں گردن اگر دراز ہو لمبی ہو تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ شدید غصے کی حالت میں یہ رگ اور یہ رگ پھول کے باہر آ جاتی ہیں اور پھر وہ چھپ بھی جاتی ہیں نارمل حالات میں نہیں نظر آتی انہیں بھی اقدام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دھوکے کی چیز ہے کہ باہر آ گئیں پھر ختم ہو گئی سمجھ آ رہی تھی حدیث میں بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین بینگئی سا سنون خداتن رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال کے آنے سے پہلے سنون کچھ کچھ سنی آئیں گے کچھ سال ایسے آئیں گے جو خدا خدا کا مطلب ارشاد فرمایا یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ دھوکے دینے والے ہوں گے وہ سال بارشیں ہوں گی یا تو مراد یہ ہے خوب اور اگے گا کچھ نہیں تو آدمی دھوکے میں رہے گا اور یا پھر مراد یہ ہے کہ ایسے سال ہوں گے جس میں بارشیں ہی نہیں ہوں گی اور لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے گا جو کچھ بھی مراد ہو محدثین نے دونوں طرح سے اسے لکھا ہے لیکن ایک لفظ یہ بتانا ہے خدا کا کہ دھوکا دینا یہ ہے وہ اصل گوہ دھوکا دیتی ہے نا بچھو بیٹھا ہوا ہوتا ہے آدمی کی یہ گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں جب غصہ آتا ہے تو یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یو اون وہ کیا کرتے ہیں دغا بازی کرتے ہیں دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اللہ کا تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا تو اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں نصفی رحمت اللہ علیہ نبی اس کو نقل کیا ہے کہ یخادعون اللہ یعنی یخادعون رسول اللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں مفردات میں علامہ راغیب اسفہانی نے اگرچہ اس پہ تنقید کی ہے وہ علم میں ہے مگر کچھ لوگ اسی طرف گئے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ نے بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کرتے اپنی طرف اس دھوکے کو منسوب کیا کہ انہیں دھوکہ دینا تو مجھے ہی دھوکہ دینا یہ جی ان کی عزت شرف اور ان کی شان اور تعظیم کے لیے اللہ نے اپنی طرف منصوب کر دیا کہ جو کچھ تم ان سے کر رہے ہو وہ ان سے نہیں وہ مجھ سے ہی کر رہے اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی انما یبایعون اللہ انہوں نے اللہ کو یہاں اللہ کے ہاتھ پہ بیت کی یہ ہے چیز یہ جیسے چلیے اس عسائد کی انشاءاللہ اللہ تشریح پھر کریں پاس ہیں پورے قرآن پاک میں جہاں تک ہم نے گنایا ہمارا خیال ہے سترہ سو چھپن اٹھاون الفاظ بنتے تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی ملا کے بہرحال سترہ اور اٹھارہ سو کے درمیان الفاظ ہیں جو ہم نے لکھے کہ یہ اگر آدمی کو آتے ہوں نا اور سمجھے ہوئے ہوں تو پھر قرآن پاک کا ترجمہ تشریح بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ایک آج ہم نے پڑھ لیا صحیح ہے ایسے کئی ایک الفاظ آئیں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کو یوں ہی تشریح کر کے بتا دیں گے مگر سترہ سو سے اٹھارہ سو الفاظ ایسے ہیں جی کہ وہ اگر آتے ہوں تو وہ پورے پرانے پاک کی کا ترجمہ اور یہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر تو انشاءاللہ اللہ اس کو آئندہ کل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کل تک ہم جس آیت کریمہ پر پہنچے تھے اس کے بعد گیارہ آیات مزید ہیں جن میں اللہ تعالی نے نفاق کا بیان فرمایا ہے منافقت کیا چیز ہے وہ جو نفاق کی تعریف شرن ہے اور جو لغت کے اعتبار سے ہے اس میں کچھ خاص فرق نہیں پر مناسب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لغوی اعتبار سے لغت و ڈکشنری کے اعتبار سے منافقت کیا چیز ہے نفاق کیا ہے اس کو بھی ذرا سا آپ کے سامنے لکھ دیں تو اس سے بات اور واضح ہو جائے گی یہ جو لفظ ہے نفاق کا اصل میں یہ لفظ بنا ہے نافقہ الجربو عرب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور یہ جو جنگلی چوہا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نافکہ الی اربو کو دیکھیے آپ اور اسے یوں لکھیں گے نافقا یرگو جو ہے جنگلی چوہیا جو ہوتی ہے اس کے بل کو کہتے ہیں اور اس بل کے دو منہ ہوتے ہیں ایک طرف سے وہ داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے وہ نکل جاتی ہے تو نافقا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ راستہ وہ گھر وہ جگہ جس کے دو پہلو پائے جائیں کہ ایک طرف سے اس میں داخل ہوئے اور دوسری طرف سے نکل گئے اور اسی سے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے آپ سورہ انعام کو دیکھیے ساتویں پارے میں اور اس سے وہ لفظ آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا وہاں پر سر نام پارا سات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر پینتیس تھرٹی فائیو سرام پارا سات اور آیت نمبر تھرٹی لیجیے فرمایا و انکان اقبور علی کا اے اور اگر سر نام ساتواں پا پارا اور آیت نمبر ہے 35 فائیو وہ انکان اکبر علی کا اے یہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بالکل اس کے قریب ترین الفاظ سے اس لیے کرتے ہیں تکہ تک آپ اس کو سن کر جب غور کریں تو آپ کو ان الفاظ کی آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے اگر آپ پر کبرا گراں گزرتا ہے بھاری گزرتا ہے کبیر کلفظ استعمال کرتے ہیں یہ اسی کا ہے اصل کہ انکان قبرا علی کا اعراز اگر ان کافروں کو آپ بار بار دعوت دیتے ہیں اور ان کا اعراز منہ پھیر لینا آپ پر گراں گزرتا ہے آپ کو اس سے تکلیف پریشانی محسوس ہوتی ہے فر ان اگر آپ کا بس چلے ان تب تغن تو آپ ایسے کر لیں کہ نفاقن ایک سرنگ بنا لیں فل زمین میں او سلمن کیا آپ سیڑھی لگا لیں پھر آسمان میں فطاطی ہم تو ان کے لیے ایک آیا ایک نشانی ایک معجزہ لے آئیے وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو معجزہ دکھاؤ سچے ہو تو معجزہ دکھاؤ اور شاید آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں آیا ہوگا کہ انہیں کوئی نہ کوئی کو معجزہ دکھا دینا چاہیے تو تربیت ہے یہ اللہ کا رب ہونا صرف ہمارے آپ کے لیے ہی نہیں امبیا علیہسلاسلام کے لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس عصمت شان اور اس رفعت کے اور ہر طرح سے معصوم ہونے کے پھر بھی اللہ تعالی نے تربیت کے بات فرمائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی معجوزہ انہیں دکھائیں جس سے کہ آپ ماننے لگیں تو آپ ایسے کیجئے کہ نفق انفل زمین میں سرنگ بنا لیجئے اسے نفق کیوں کہا سرنگ کو اس لیے کہ سروں کے بھی آپ نے غور کیا ہو تو دو راستے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے منافق کو منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی شخصیت بھی ڈبل اسٹینڈرڈ کی ہوتی اور سلمن فسلم افطاطیم بھی آیا یا آپ سیڑھی لگا لیجئے آسمان میں اور ان کو کوئی معذہ لا کے دکھائیے ولو شاہ اللہ جمع الدا اور اللہ اگر چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا فلا تو من میں نلجاہلین آپ نادانوں میں سے مت ہوں تو نفقن کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے اصل میں تو یہ بتانا تھا آپ کو کہ دیکھیے اللہ تعالی نے نفقن کا لفظ جو ارشاد فرمایا تو مراد سرنگ ہے اور سرنگ میں بھی دو منہ ہوا کرتے ہیں اسی سے ایک اور لفظ بھی بنا ہے اور وہ لفظ ہے نفق شعی نفقت شی کسی چیز کا ختم ہو جانا کسی چیز کا کھپ جانا اور نفقت فقت دابا وہ کہتے ہیں جانور مل گیا ارب بولتے ہیں نفقت دابا جانور مر گیا کھپ گیا انفاق اسی سے بنا ہے ممار رکنا ہوں اور جو ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو جب آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ بھی کھپ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے نا؟ یہ اس سے محاورہ بنا الانفاق مال کا خرچ کرنا اور نفقت الدابت نفوکن جانور کا مر جانا کھپ جانا یہ دو لفظ اس سے بنائے گئے ہیں اور اسی طرح عرب اور بھی محاورہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں نفق القوم نفقل قوم نفق القوم کا مطلب یہ ہے کہ بازار جو تھا وہ پر رونق ہو گیا جب رونق آئی بازار میں لوگ خریداری کے لیے آئے تو چیزیں ختم ہو گئیں اصل میں مفہوم یہاں بھی پایا یہی جاتا ہے کہ قوم کے لیے سامان ختم ہو گیا بازار کو رونق ہو گیا یعنی چیزیں جو تھیں وہ زیادہ آ گئیں اسی سے محاورہ انہوں نے بنایا ہے کہ نفقل بی سامان خوب فروخت ہوا نفقل بیو سامان جو تھا وہ کھپ گیا بہ ہوتی ہے نا بے اور شرح خریدنا بیچنا بائے مشتری یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نفاق البہ کا مطلب یہ کہ سامان جو تھا جو خرید و فروخت کے لیے لایا گیا تھا وہ سب کھپ گیا ختم ہو گیا تو یہ ہے وہ چیز کہ نفق کا شعی کسی چیز کا ختم ہو جانا اور جو ہم لوگ بولتے ہیں اور, اور محاورے میں استعمال کرتے ہیں اس کا بھی مفہوم اور مطلب یہی ہے یہاں پر بات چل رہی تھی نفاق کی یہ جو لفظ ہے نفاق کا اس کی اصل کیا ہے تو اس کی اصل دیکھیے آپ نافکا یربو یعنی کیا ہوا جنگلی چوہیا کا گھر بل جس کے دو سرے ہوں ایک سرا ادھر کو ہے جس سے وہ داخل ہوتی ہے اور دوسرا سرا ادھر کو ہے جس سے وہ نکل جاتی ہے تو منافق کو منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں نا ایک رخ ادھر کا ہے جو کسی کے سامنے ہے دوسرا رخ کسی کے سامنے کل کتنے لفظ پڑھے تھے دو دو پڑھے تھے تیسرا یہ ہو گئے بس یہ اٹھارہ سو لفظ پڑھنے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ قرآن پاک جب بھی پورا ہوگا تو کوشش کریں گے اس وقت تک ہو جائے نہ ہوا تو بعد میں صحیح مگر یہ سترہ اٹھارہ سو الفاظ کی ویکیبلری اگر آپ کو آ گئی اور آپ کو ذہن میں کچھ بھی رہا تو یہ ترجمہ اور یہ چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں تو منافقت یہی چیز کہ نفاق جو ہے وہ اس میں آدمی دونوں طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف کو کچھ کہتا ہے دوسری طرف کو کچھ کہتا ہے تو یہاں سے بات نفاق کی شروع ہو رہی ہو گئی تھی اور اللہ تعالی نے یہ بتلایا کہ ومن ناسمی یقول اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر بال یوم اور آخرت کے دن پر وماہ بومن اور وہ ایمان والے نہیں ہیں اللہ اس آیت میں ہم نے بالکل پہلے یہ بتلا دیا تھا شاید کہ آمنا فریل ہے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ تعالی نے سرے سے نفی کر دی کہ یہ مومن ہیں ہی نہیں خدا نے یہ نہیں کہا یہ ایمان نہیں لائے اللہ تعالی نے بالکل مومنوں سے خارج ہی کر دیا نکال ہی دیا فرمایا یہ ہرگز مومن ہی نہیں ہے یعنی شدت کے ساتھ نفی کی گئی ہے ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی اور دوسرا کہتا ہے تم نے چوری کی ہے یہ بھی ایک بات ہے نا اور اگر دوسرا یہ کہے کہ تم تو چور ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوری کی یا نہیں کی حقیقت میں تم چور ہو تو زیادہ مبالغہ آیا نا کلام میں یہاں دیکھیے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے, آخرت کے دن پر اللہ نے کہا تم سرے سے مومن ہی نہیں ہو تم ایمان کی بات کرتے ہو فیل کی ہم سرے سے تمہیں مومن ماننے کہنے کو تو یاد نہیں ہے اور پھر خاد رو اللہ, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یخابعون عربوں اربوں کے ہاں مفاعلہ کے باب سے کون سا لفظ کس چیپٹر سے بنا ہے اس کا وزن کیا ہے کبھی آپ اربوں کے ہاں فصاحت لغت جب پڑھیں گے اور لغت کا بھی وہ حصہ جس کا تعلق فصاحت سے بلاغت سے سرف و نحب کی گہری چیزوں سے ہے تو پھر آپ اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ کس باب سے آتا ہے تو یو خواب کے لفظ جو ہے وہ ہے مفائلہ کے باب سے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف سے چیز ہوتی ہے ایک طرف نہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے یہ ہے یخادعون کہ وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اللہ ان کو دھوکا دیتا ہے اب یہ بات آ جائے گی آگے یو اللہ وہ اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں آسان تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کا نے ان کے دھوکے کو اپنی طرف منصوب فرما دیا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں یعنی ایسے کرتے ہیں جسے مجھے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور اس تفسیر کو اگر مان لیا جائے بہت سے مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود سوچئے دھوکا اس کو دیا جاتا ہے جس کو مکمل طور پہ علم نہیں ہوتا کوئی دھوکا کھاتا ہے نا اور تو کوئی نہیں کھاتا تو اللہ تعالی تو کھا نہیں سکتے دھوکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ منافقین کوئی اپنی بات کہہ دیتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی کبھی ایسے ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں آیا ہے آگے سورہ معاہدہ میں آیا ہے کہ اس کو کسی حد تک مان لیتے تھے تسلیم کر لیتے تھے کہ صورتحال حال گئی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہر چیز کا علم اپنے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا تو فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں تو مجھے دھوکہ دیتے ہیں یہ ایسے ہی جیسے فرمایا انما نما اللہ جنہوں نے حدیبیہ کے غذبے میں آپ کے دستے مبارک پہ بیعت کی ہے انما یبایعون اللہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی حالانکہ بیعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہے اقبال نے کہا ہے نا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ بس وہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے کہ گویا وہ میرا ہی ہاتھ اور جو دھوکے کی بات ہے منافقین کی اس کی تشریح آگے چل کے قرآن پاک میں بھی چند مقامات پہ آئے گی پھر یہ مسئلہ واضح ہوگا حتیٰ کہ ایک معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا اور اللہ تعالی نے اس پہ آیات نازل کی ہیں کہ آپ نے یہ جو حکم دیا ہے کہ یہ حکم نہیں دینا چاہیے تھا اور آپ اللہ سے اس کے لئے معافی مانگی وزین آمن اور وہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو بما یخ دوں اللہ انفسا اور وہ کسی کو دھوکا نہیں دیتے کسی کو دغا نہیں کسی کے ساتھ دگا نہیں کرتے اللہ انفسا مگر اپنی جان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دینا بس یہ اچھی بات ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور جو ہم چاہیں کرتے رہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی جان کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اس کا انجام کیا نکلے گا انجام ایسا ہے جیسے پچھلے زمانے میں باٹ ہوتے تھے نا پتھر کے مٹی کے تو مٹی سے چیزیں تلتی تھی تو ایک بچہ چلا گیا اور اس نے کہا کہ چچا پلاں چیز دے دو اس نے تولنے کے لیے ترازو اٹھایا دکھایا اس کو پھر اندر چلا گیا بچے کو مٹی کھانے کی عادت تھی اس نے جو باغ تھا اسے لے کے کھانا شروع کر دیا تو اس نے اور دیر لگائی اندر اس نے کہا میرا کیا بچے جتنا تم کھاؤ گے اپنا ہی نقصان کرو گے ہمارا کیا تو منافق انسان وہ سمجھتا ہے کہ کسی ایمان والے کو دھوکہ دے کے وہ کچھ کما لے گا کچھ نہیں ہوتا اور یہ اللہ تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے سمجھنے والوں کے لیے اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا مومن بڑا بھولا بھالا آدمی ہوتا ہے ایسا سادہ جیسے اونک کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو کہ اس کا مالک جدھر چلے جائے وہ چل پڑتا ہے اور آپ نے فرمایا مومن انسان وہ تو ایسا گھوڑا ہے جس کی رسی لمبی ہے اور اپنی چراگاہ میں چرتا رہتا ہے تو جب وہ کہیں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی رسی کو کھنچ پڑ جاتی ہے مسند احمد میں ایسی روایات آئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن انسان وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور کہیں اللہ کی کسی حد کو توڑتا ہے نا جب تو وہ کھنچ پڑتی ہے خدا کی طرف سے اور کوئی بیماری آ گئی آفت آ گئی مصیبت آ گئی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے خدا سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت نہیں مسلمانوں کو یاد آتا ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم کہتے ہیں شکر اللہ اس وقت بھی یاد آتا ہے اگر اس وقت بھی نہ یاد آئے تو پھر تو اور بھی بدتر حالت ہے وہ مصائب وہ تکالیف ہوتی اس لیے وہ کھنچ پڑتی اس لیے کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ بس تمہاری رسی اسی حد تک ہے اس سے آگے تم نہیں جا سکتے تو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن تم اس مومن کی فراست سے ڈرتے رہنا فن ہُو یونزر بنور اللہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کی طرف سے جو روشنی اسے ملتی ہے تحت اس, اس روشنی کے, کے, کے, کے انڈر اس روشنی کو دیکھ کے وہ اپنے کام کرتا ہے اسے دھوکا دینے کی کہیں کوشش نہ کرنا تو اس لیے جو لوگ مومنوں کو دھوکا دیتے ہیں نہ صحیح معنی میں مومن ہو کوئی آدمی تو پھر اس کا انجام بڑا برا ان کے لیے نکلتا ہے اللہ اس دھوکے کو قائم رہنے نہیں دیتا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قائم نہیں رہنے دیا گیا اور ایسے ہیں غبی ایسے کنزن ہے کہ اللہ نما وما شورون اور ان کو شعور بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں شعار عربی میں کہتے ہیں بال کو تو جو علم بال کے برابر باری کو اتنا باریک علم اتنا معمولی علم اتنا زیادہ سوچنے سے اللہ نے فرمایا انہیں شعوری نہیں انہیں سمجھ ہی نہیں کہ جو دھوکہ ہے اس کے نتیجے میں ہم خود ہی پھنس جائیں گے اور خود ہی ہم پر یہ چیز آ جائے گی اور ولب سین آمنوں میں یہ جو واو ہے اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا صحابہ کے رضی اللہ عن ہے کہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو لیکن یہ دھوکہ نہیں چلتا مگر یہ کہ ان پر الٹ جاتا ہے پلٹ جاتا ہے